بات تو تجریدی کی ہوگی امرت میر کیا ہوگا یہ سمجھنا چاہیے کہا کہ ربی و رب ان سے کہا کہ یاد رکھو میرا بھی نشل و نما دینے والا تمہارا بھی نشل و نما دینے والا رب ہے جس کے متعلق ابھی ابھی کہاں ہے آ وہ ہو اس کے قوانین کے مطابق اپنی تمام شناختوں کو سرو کیجیے آجہ کر رات مستقبل بے حد راتمتی تین نمبر تیس تین گا پچاس دو نمبر تیس کا نام وہ میری بھی ابویئر ہم اختیار کر رہے ہیں پیدا ہوئی تھی سراسن کا سراطل مستقی اگر تم اپنے پہلے ڈالنے میں سکتے ہو اُس کے بعد کسی رنجیو کی ضرورت ہی نہیں رہی اس لیے کہ خواب سراطن مستگی ہے مستقبل صرف اسے کتا ہے صرف اسے کسی اور آس پانے کی سر میں دیکھتا آج آرا کن مستقل ریزا نے من سوچیے سوچیے کیوں سوچیے مسجد کے اندر بابج اگلا رو کھڑے ہو کے جو ہم کہتے ہیں ہی اور اس کے بعد حیثیت یہ کہ اس وقت بھی اس دماغ کے اندر کسی دکھ ہوتے ہیں رکھے ہوئے آج تینوں میں چھوائے ہوئے ہوتے ہیں یہ پروگرام کا پر اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کلام پھیرنے کے بعد کس کے جانا ہے کہاں کیا مانگنا ہے کیسے جا کے رکھنا یہ بک آنا یہ سارے کا سارا کہاسن بچ سکی ہے بابو ہو آدھا شرابن بچ کی سرشن میں اپائک ہوگی ہماری کی کیا ہوں آرے کے کو نہیں چھوڑ دی ہی نہیں کسی کو میں اپنے ذم میں سمجھ عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت ہو جائے کسی آپ نے عبادت کر رہے ہیں عبادت ہو جائے بڑا عبادت گزار ہے اپنے ضلع میں جس کو وہ سمجھتا ہے کرنے کے لیے بات نہیں بمبئی یا تقسیم ضلع یاد رکھو جو خدا کی کتاب کے ساتھ متمست رہے گا اعتفاد رکھے گا چکر دے گا اس کو مضبوطی سے وہ سمجھو کہ اس طرح کے مستقل کی اوپر ہے تھری اوور ہنڈ تین بتا سو بات اب بھی نگری سی رہی ایکڈیمک میں ماں بننا پڑے گا تاکہ بچے امر کی اور وہ ماں ماسے پر ہم دیتی ہے پھر اس ماں کا ہے کیس میں یہ کیفیت ہوتی ہے تما لالی ان شارا جام یہ ہے بنیاد آپ کے ہاں جو اسلامی نظام کی چاہے کار ہیں ایسی طرح کہ یہ آپ کے ہاں قوانین سارے چند پارلیمنٹری نظام ہوگا پرزیڈینٹیکشن نہیں ہوگا کنڈیشن ایسا بننا چاہیے اس میں کتابوں کی مطابق قانون ہونی چاہیے بنیاد ہے نہیں اثاثی محکم نہیں ہے یہ سب کچھ کر دیجیے سب مکینکل ہوگا آج بھی آپ کے یہاں کم از کم سیونٹی فائیو پرسینٹ قوانین وہ جو قرآن میں دینے ہیں جو شدت میں آپ کے یہاں دینے ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کل کار وہاں سے قیمت کو بد گما حرم سے کل بد حرم کے اگلی لطر یہ ہو رہی جو ہے ان کا سب لگل ہے دیکھ لیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے حضرانا آپ نے دیکھا کہ یہ کیا آیا جب کیا نظام کو رام نے بیان کر دیا ہے؟ یہ نظام قائم ہوگا تو اسے آپ اسلامی چاہیں تھوڑا نصا سی پینتیسویں آختہ کا بھاگ ہے خدا کرنے کے بعد جو میں نے کہیں کی وہ کہتا تھا رب بنا ہوتا ملا سن مکان تک جانحیم آج اکتوبر انیس سو ستر کی گیارہ تاریخ ہے اور درسو پر کریم کا آغاز پورا ان مثال کی سیاست بھی آج سے ہوتا ہے فور اوور سکس تجدید یادداشت کے لیے ارد کر دوں کا آپ میں جو پچھلے درس میں ہمارے سخن کی اس میں دین کے متعلق ایک بنیادی حقیقت سامنے لائی گئی تھی اور ضرورت اس خبر کی ہے اس بنیادی حقیقت کی روح سے جو دراصل معیار ہے کشور اور اسلام کا اور ہر شخص اسے ترق کے دیکھے کہ اس معیار کے اوپر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اپنے آپ کو جس فریب میں رکھے چلے جانا اس سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر ایمان وہ ایمان نہیں جسے قرآن ایمان چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ایمان نہیں ہے کھلے بندوں سفرت تیار کرو جن کے یقین کے ساتھ ایمانت تیار کرو اور یہ عظیب چیز ہے اسے مناسبت بھی نہیں کہا جاتا کہ اس میں ہمارے دل کے ارادے کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا مناسبت میں بھی ایک دخل ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو باہر کچھ کہے یہ جو رسمی روش ہوتی ہے اس میں تو دل کے فیصلے کا کہیں دخل ہی نہیں ہوتا توتا چلا آ رہا ہے توتا چلا جا رہا ہے بالکل مکینک بالکل حیرانی زندگی کی طرح میں آج یہ دیا تھا قرآن میں پھر دوہرا دوں کہ سنا اور ردے کا ناریوں نے لو نا کتنا اہم انداز ہے جس میں یہ بات کہی گئی تو بات یوں نہیں جیسے تم سن سمجھے بیٹھے ہو اور تیرے رب کی قسم تیرا خدا شاہد ہے اس بات کا کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہفتہ جو ہفتے منہ کا تین مارچ ہزارہ بہینا ہوں تا وقت ہے کہ اپنے ہر مزائل معاملے میں تجھے اپنا حکم تاریخ فیصلہ کن آخری اتھارٹی تسلیم نہ کریں میں نے ارد تھا کہ یہاں تک بات قانونی سی ہو جاتی ہے کہ قانونی حیثیت سے آخری اتارٹی اقتدار آلہ یہ اسے حاصل ہونا چاہیے جو دین کا نظام قائم کرتا ہے اور اپرادھ کے لیے روش یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں وہاں سے فیصلہ لیں یہ صرف قانونی حیثیت ہے یہی تک قرآن نے بس نہیں کیا پھر سوچیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے کا وقت ہے کہ کیفیت نہ ہو کیفیت یہ کہ نمبر ون کہ اپنے ہر معاملے کا فیصلہ یہ دین کی مرکزی اتارٹی سے لیں اور اگلی شرطیں ساتھ اس کے دونوں شرطیں اکٹھی ہیں سما لا وجہ بھی پھر اس کے بعد کیسیت یہ ہو آئے فیصلہ لیں یا فیصلہ مل جائے وہاں سے تو پھر کیفیت یہ ہو کہ اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں سماجی دن سوٹی مہاراجن مندنا کا جائے تھا بل سنجم تسلیم ہے اسے کہتے ہیں تسلیم کرنا اسے اسلام کہتے ہیں وہ نظام کی بنیادی شرط تو پہلے چوری ہمارے یہاں یہ جی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی مرکزی اتارٹی نہیں ہمارے ہاں دین کا مدد ہو گیا ہوا ہے یہاں نہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ کوئی آپ کے یہاں مرکزی اتھارٹی ہے اقتدار اعلیٰ کسی کو حاصل ہے اپنے ہر معاملے کا فیصلہ وہاں سے لینا ہے یہ چیز تو باقی نہیں رہی اور جب یہی باقی نہیں رہی تو یہ اوڑی چیزیں کہاں باقی رہائیں گی سوال ہی نہیں ہوتا یہ ہے وہ چیز ویزا مند جس کے لیے وہ آج سے چالیس سال پہلے اس مرد درگیش نے قرآن کی روشنی میں یہ چیز کہی تھی کہ جب تک اپنی مملکت نہ ہو مسلمانوں کی صاحب اختیار اس وقت تک اسلام زندہ حقیقت نہیں بن سکتا اور پھر مملکت بھی یہ نہیں کہ مسلمان قوم ہے ان کی ایک مملکت وہ تو دنیا کے اندر بیسویں مملکتیں موجود تھیں اس کے بعد اگلی شرط مملکت وہ ہو جس میں سفر اور ایمان کا جو معیار قرآن نے دیا ہے کہ وہ منلم یا کم بے ماں انضد اللہ بدائے کا ہم القا کے اللہ کے مطابق فیصلے ہو اس مملکت میں پہلی شرط تو یہ ہو گئی اس مذہب کو دین میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی آزاد مملکت جس مملکت کا حضرت جس کا بنیاد جس کی آئین یہ ہو کہ اس نے قرآن کے مطابق قانون بنانے ہیں اس کے مطابق نظام قائم کرنا ہے پہلی بنیادی عید کو یہاں رکھی گئی افراد کے لیے اب اگلا قدم اخنا دین کے مطابق ممکن ہو گیا کہ اپنے ہر مزاعی معاملے اختلافی معاملے میں فیصلہ وہاں سے لیا جائے وہاں سے جو معنی ہے ان کی طرف سے ناصل کردہ قوانین اور احکام سے فیصلہ اپنا لیا جائے دوسری شرط یہ ہو گئی یہاں تک تو جتنی بھی دنیا میں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہیں وہاں تک یہاں تک تو وہاں ہوتا ہے کہ افراد یا ملک کی رہا یا باشندے جنہیں لیے آپ کہتے ہیں وہ اپنے فیصلے ملک کے مروجہ قانون سے لیتے ہیں یہاں تک تو یہ چیز قانونی طور پہ یہاں تک یہ چیز ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے وہ یہ اگلی چیز ہے کہ جو مومن بناتی ہے کہ پھر اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کی جائے اب یہ وہ چیز ہے جہاں ایک نفسیاتی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک مکینکل چیز نہیں ہے یہاں کلبوں نگاہ کے اندر ایک تبدیلی کی ضرورت ہے نفسیات میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جن میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرے اسے وہ جسم تسلومہ کہتا ہے اسلام یہاں سے ہے تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر سوچیے فلاو و ربے کا دائیا میں نونا دے کہا گیا ہے اب اس میں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے اور اسے ذرا غور سے سنیے گا کام آئے گی دنیا میں عام طور پہ یہ چیز ہے کہ صاحب ضمیر کی آواز سے چلنا چاہیے انسان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں صاحب ضمیر کی بیداری نہیں رہی یہ دیکھیے ہے یہ زمیر کہ شاید یہ ایسی کوئی چیز ہے اندر انسان کے کہ جہاں کوئی بات غلط ہوتی ہے وہ اس کو اس کو ٹوک دیتی ہے روک دیتی ہے آواز دیتی ہے تو یہ غلط ہے جیسا کہ کئی بار میں پہلے عرض کرتی چکا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اندر سے آواز آپ کی اچھی ہے یہ حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں کر سکتی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ حق مطلق حق یا مطلق باطل جسے کہتے ہیں ایکسلوٹ رائٹ جو ہے یہ اندر کی آواز آپ کو بتا سکے کہ یہ مطلق حق ہے یہ ایکسکلوٹ روپ ہے اور اس کی تعریف میں یہ اندر سے آواز آپ کی نکلے اس کے خلاف اگر آپ کچھ کرنے لگیں تو اس سے ضمیر روک دیں ضمیر میں یہ صلاح یہ کوئی نہیں ہے یہ بچپن سے جو تربیت ہوتی ہے انسان کی جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے جس قسم کی سوسائٹی میں پرورش پاتا ہے وہاں وہ سوسائٹی جن چیزوں کو معلوم قرار دیتی ہے اس کے باشعور میں اس کے انکانش مائنڈ میں اس کے خلاص ایک جذبہ ہوتا ہے نفرت کا یہ سرکشی کا جس ماحول میں, میں پرورش پاتا ہے وہاں جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے یاد رکھیے اور یہی میں لاشعور کی آواز ہے کہ آگے کل کے جہاں اس قسم کی کوئی چیز آئے گی جی وہ اندر سے آواز دے گی کہ یہ غلط ہے جیسا کہ میں مثال میں بتایا کرتا ہوں ذہنیوں کے ہاں کا بچہ بچپن سے یہ چیز دوست ان کے ہاں اس سے اگر قابل نفرت ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انہیں متلی ہو جاتی ہے ساتھ. تو یہ اس کا دھرم ہو چکتا ہے اس کے اندر یہ آواز ان جین ہو جاتی ہے اس کے تحت اس شعور میں جاگ زمین ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو ایک طرف رہا گوشت کو دیکھ کے بھی اس کے بعد اس کو قائم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ وہ دور چھوڑنے کے بعد ہی بلکہ افسر اوقات تو اس سے پہلے ہی ابھی لے کے چوس رہا ہوتا نہایت مزے میں اور اس کے بعد کا فکر یہ ہوتی ہے کہ اس سے نفرت آنا تو ایک طرف رہا یہ دو دن کا نارا جو ہے اس کے اندر وہ اس قسم کی چار سو بیس کر گرتا ہے کہ شاید اس نارے میں بھی کسی طرح سے گوشت گر جائے اس کے اندر کی آواز کبھی گوشت کے خلاف نہیں زیادہ کرے گی سرکشی یا نفرت نہیں زیادہ کرے گی یعنی بچوں کی آواز اس کے خلاف ہمیشہ یہ چیز رہے گی کے ہاں کا بچہ پیدا ہوا ہوا بچپن کی اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے ان کے ہاں تو جب تک وہ پہلا, پہلا لوٹ کا کیس یا قتل کا کیس نہیں کر دیتا تھا شادی نہیں ان کے ہاں ہوتی تھی ان کے ہاں کی بھائی دوگی جو تھی خوش اس سے ہوتی تھی کہ لوٹ کا پانچواں حصہ اس سے آ کے دان دے دیا جائے ابو میں جو تھا کبھی بھی اس کے اندر زمین کی آواز یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ ڈوٹنا دوسرے کو جھکا دینا اس کا گلا گھونسنا یہ کوئی بری بات ہے وہ تو ان کے اس کے اندر بھی کاریہ خواہ تھے میری اس سے خوش ہوتی تھی آج بھی دنیا में جن جن اقوام میں جو چیزیں ان کے یہاں معاشرے کے اندر جائز قرار پائی उनके ہی ہیں ان کے बच्चा ہاں کا جو بچہ ہے تاریخ اس چیز کے خلاف اس کے دل میں کبھی بھی یہ چیز نہیں آئے گی ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے ہمارے ہاں کی کیا یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جانور چوڑیا گتکری وغیرہ جس قسم کے بیٹھنے سے نفرت آتی ہے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ جیسا میں نے ٹیسٹ کا بھی کہا ہمارے یہاں یہ لوگ شراب کرتی تھی یہ ایسی ممنوع ہے یہ شرابی شراب پیڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پیادے میں اگر گر جائے تو خلاف ریٹ گرا ہے لیکن وہ سونے بھی ہیں لوگ اس کو میں لذت سے ان چیزوں کو کھاتی ہیں. ان کے بچوں کی دل میں کبھی بھی اس کے خلاف ریزلٹ نہیں زیادہ ہوگی طے میں یہ رہا تھا کہ جسے ضمیر کی آواز کہتے ہیں وہ حق اور باطل کے اندر امتیاز نہیں کر سکتی بچپن سے اس بچے کو جو چیز کہی جاتی ہے اچھی ہے وہ اس کے شعور میں اس سے متعلق اچھے جذبات ہوتے ہیں جسے بچپن کی تربیت سے یہ کہا جائے کہ یہ چیز اچھی نہیں موجود ہے ناجائز ہے قابل نفرت ہے اس کے اندر یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو پھر وقتاً فوق آواز اندر سے جسے آپ کہتے ہیں وہ آواز آ جاتی ہے یہ جو میں کہا کرتا ہوں اس کی وہ ڈیفینیشن جو کانفینس کی ہے سوسائٹی انٹرنلائزڈ بڑا عمدہ ہے یہ بیس. بڑی عمدہ ڈیفنیشن ہے اس کی محول یا سماج یا معاشرہ اس کو اندر داخل کر لیا جاتا ہے انسان کے یہ ہوتی ہے جسے آپ ضرور کی آواز کہتے ہیں لیکن بات جو میں کہہ رہا تھا وہ آگے چلتی جب انسان خود فیصلہ کرے گا کسی معاملے کا تو اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی گرانی محسوس ہی نہیں ہوگی خود فیصلہ کرے گا ضمیر بھی اس کا اس میں مطمئن ہے کوئی گرانی محسوس ہی نہیں ہو رہی یہ گرانی کہاں محسوس ہوئی ہے یا ہونے کا امکان ہے کہ فیصلہ کوئی دوسرا دے <coughs> اپنے فیصلے کے خلاف تو کبھی بھی کسی کو دل میں گرانی محسوس نہیں ہوتی یہاں سے مدد چھوڑ کے دین شروع ہوتا ہے مذہب میں انسان اپنے فیصلے آپ کرتا ہے اس لیے اپنے فیصلوں کے خلاف جڑانی محسوس نہیں ہوتی زمین بھی مطمئن ہو جاتا ہے اس کا لیکن یہ جو دین میں فیصلہ دوسرا دیتا ہے یہ اتارٹی فیصلہ اس کو دیتی ہے یہاں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ کس کی اس زمیر کے بھی خلاف ہو کہ وہ جو ماحول سے اس نے اپنے اندر تصورات اخبار کے ویلوز کے قائم کیے ہیں اس کے بھی خلاف ہو اس کے اپنے مفادات کے خلاف ہو کس کے اپنے فیصلوں کے خلاف ہو کہ ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر گرانی پیدا نہ ہو یہ ہے جہاں سے وہ کہتا ہے ایمان مانفری ہوتا ہے اور اگلی چیز اور سمجھئے جو میں نے کہا تھا شام کی بڑی چیز ہے زمیر کی آواز یا مذہب کی دنیا میں اپنا اپنا فیصلہ اس سے مطمئن ہو جانا رام بھی وہی ہے رحیم بھی وہی ہے کسی نے بکتی کر لی کسی نے پریکٹس کر لی کسی نے پوجا کر لی کسی نے ورکشپ کر لی جیا, کوئی گرم چلا گیا کوئی مندر چلا گیا جمنا ایک گھاٹ بہترے چہ کر کبھی اصل کے پھیرو عجیب فریب اندیز مثالیں ہوتی ہیں تو سبھی نظر کے اندر یہ انفرادی طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی اپنا ایک ایک کا فیصلہ لینکٹ چیز اجتماعی زندگی کے اندر اپنا اپنا انفرادی فیصلہ جو ہے کام ہی نہیں دے سکتا ذرا سوچیے تو صحیح سو جان کی کھڑی ہو دو یا چار کے سپاہی اور وہاں یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی اپنی زمین کے مطابق جو کچھ تمہیں زمین کہہ رہی ہے یا جو تمہارا اپنا فیصلہ اس کے مطابق کرو کیا آسے ہوگا اس سوچ کا یہ کلیکٹو زندگی ہے یہاں وہ اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ اپنا اپنا فیصلہ کر کے وہ وہاں اس کے مطابق قدم اٹھائیں وہاں تو صورت یہ ہوگی کہ کہیں سے ایک آواز ان کو آئے گی اباؤٹ در ان کا دل کچھ کہے ان کی زمین کچھ کہے ان کے اپنے فیصلے کچھ کہے انہوں نے اس آواز کی عقائد کرنی ہوگی یاد رکھیے دین میں کیونکہ زندگی اجتماعی یا کلیکٹو ہوتی ہے اس لیے خارجی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مذہب میں زندگی انفرادی ہوتی ہے خارجی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اپنے دل کے اندر سے جو دین آیت آپ کو چلے جائیے اور مطمئن ہو جائیے دین اجتماعی زندگی کا نام ہے اور اس لیے اس میں منظم منلہ ڈائریکشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو خارج کی ضرورت ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے ہدایت بھی کہیں خارش سے باہر سے آئی ہوئی ہو اور اس ہدایت سے چلانے والی اتارٹی بھی باہر ہو آپ کے نہ آپ کے اندر سے ہدایت ابری ہوئی ہو نہ یہ کہ آپ اس ہدایت کے مطابق جیسا جینے اپنا اپنا فیصلہ کرتے چلے جائیں کوئی نظام نہیں چل سکتا حکومت کا نظام نہیں چل سکتا فوج کے نظام نہیں چل سکتے سلیکٹو زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا اگر ہر فرد کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے دل کے فیصلے کے مطابق اسلام کرے اپنی زمیر کو راضی کر کے آگے چلے مذہب کو چلتا ہے اس میں دین چل ہی نہیں سکتا کیونکہ بھی اجتماعی زندگی کا نام ہے اور اجتماعی زندگی میں ہمیشہ خارج سے ہدایت ملے گی خارج سے آپ کو حکم ملے گا اس کی اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی یہ وجہ ہے عزیزہ مان کہ دین میں ایک مملکت ایک سورن اتارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور عطایت کے لیے خارج سے کسی قانون دینے والے کی قانون نافذ کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ آ کہ یہاں تک تو ایک کٹمر گورنمنٹ بھی یہی کہے گی کہ جو قانون ملک میں غائب ہے اس کے مطابق ہدایت کی جائے گی یہاں پہلی چیز تو یہ ہوگا کہ وہ قانون ایسا نہیں کہ جیسا بھی میں آئے وہ حکومت بنا دے وہ خدا کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق قانون بنے گا اور دوسری چیز جو دو میں نے حرف کیا ہے اس آیت میں ہے کہ نفسیاتی تبدیلی نگاہ کی تبدیلی انسان کے اندر کے جذبات اور خیالات کی تبدیلی اس قسم کی ہوگی کہ اس فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو مایوسلم تسلیمہ پہلا اس کا ایمان کا تھا یہ اسلام کا یوں اس کے سامنے جھک جانا اور اس کی حفایت کرنا کسے اسلام کہتے ہیں اب یہ دیکھ لیجیے جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے پھر اس کے بعد ہم خود اس نیار کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھنے کے قصیت کیا ہے بات کچھ ایسی نہیں پہ ٹال کے آگے چلے گئے تلادوں کا لاؤ جو میں لوگ مہاراجا مانتا جائے گا بہت ہی سی بات ہے دیکھ لیجیے کتنی چیزیں ایک آیت کے اندر آپ کو آگے میں نے جیسا ایسا اصل قائد کیا تھا یہ پورے سے پورے اسلام کے نظام کا اصول ایک آیت کے اندر آیا ہوگا انفرادی فیصلے نہیں باہر کے فیصلے آئے پہلے کی اس کی عتائد کی جائے گی اجتماعی طور پر اور اس کی کیفیت یہ ہوگی عطایت کی کہ دل میں اس کے خلاف کوئی گرام محسوس نہ ہو اسے اسلام کہا جائے گا ایسا کر کے دیکھ لینا چاہیے ہم اس کے بعد یہ جو روز ہمارے ہاں کے پاس ستر کروڑ جن میں مسلمان بازتے ہیں چاہے ایمان بازتے ہیں چاہ دیے تینتی یہ ہے کہ جنہیں یہ خود ضلیل ترین قومیں کہتے ہیں ان زلی ترین قوموں کے ہاتھوں غلیل ہو رہے ہیں یہ تھا تو اس لیے بھی ذرا سوچتے تو دیکھیے کہ یہ ہے بھی ایمان یہ تھا جو معنی نے ارد کیا تھا مان اپنے آپ کو دھوکے دیے چلے جانا اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے فائنس لگی ہے کہ دنیا کی قومیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ اسلام تھا ایک اچھا کارتوس تھا لیکن کسی زمانے میں چل گیا اور چلا ہوا کارتوس اور یہ دنیا کے کی اندر چل ہی نہیں سکتا چل سکتا تو یہ ستر کروڑ انسانوں کی یہ حالت کیوں ہوتی ہم نے اس اسلام کو بھی ڈبو دیا اس دین کو بھی ضلع کر دیا ہماری حالت سے یہ آگ اس پہلی چیز میں نے دوہرا دی جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہے بنیادی ایمان کی ہے تو کسی کو حق حاصل ہے وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یہ مومن ہوں یہ نہیں ہے تو اس کو حق حاصل نہیں ہے تو ہار اللہ اللہ کی نامنماؤ دھوکا دیتے ہیں خدا کو دیے مومن ان کو بھی اللہ کچھ نہیں کرتا کسی کو کیا دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں پہلی چیز کے بعد اب اگلی آئے تب تھی ٹیسٹ کہاں آتا ہے یوں تو زندگی میں قدم قدم پر اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہر اختلافی معاملے کے اندر وہاں سے فیصلہ لینا اور اس فیصلے پہ اس طرح چلنا کہ دل میں بھی گرانی محسوس نہ ہو اس میں شبہ نہیں کہ قدم قدم پہ یہ تو ٹیسٹ اور اس قسم کے امتحان آتے ہیں انسان کے لیکن اس کی انتہا وہاں ہوتی ہے جب جان دینی پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے میدان جنگ کو ایمان کی آخری کٹوتی قرار دیا ہے اس مومن ہونے کے لیے جو معاہدہ تھا میں مومنی انفسا ہوں اموالہ ہوں کہ یہ جا کے بیچ دیتا ہے اپنا جان بیچ دیتا ہے اور جو کچھ اقتصادی طور پر یہ کماتا ہے وہ بھی دیکھ دیتا ہے یہ مال والی چیز جو ہے اس میں پھر بھی انسان کرتا ہی رہتا ہے اصل ٹیسٹ آتا ہے جہاں جان جیسی چیز جو ہے وہ دینی پڑتی ہے اس لیے قرآن میں یہ ایمان کی امتحان گاہ جو ہے وہ میدان کارزار بتایا جان دینے والی بات اور یہ دیکھیے قرآن کا اعجاز یہاں یہ بات یہاں نہیں کہ میدان جنگ یا جہاد کا لفظ نہیں لایا یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے دوسروں کو مارنا جو ہے یہ ہے ٹیسٹ کہا یہ کلی نمینمان <مِّنْحُمْ> نہیں لائے ہے بتا ان کی کیفیت یہ ہے کہ عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر تو شاید پھر بھی یہ, یہ کیفیت ہو کہ تسلیم کاری لے مرتے بھرتے کسی طرح سے لیکن اگر ان سے کسی وقت یہ سلف کر دیا جائے عائد کر دیا جائے حکم دے دیا جائے کہ جاؤ اور اپنی جانیں دے دو یہ لفظ یہاں سا ہے اپنی جانیں دے دو ورنہ میں جانے داگی تو انسان دونوں قسم کے خیال دے کے جاتا ہے نا اور اذی خیال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے کی جان دینی ہے خاطر منصور لوٹنا ہے خیال یہی ہوتا ہے اس خیال کے مطابق بھی آدمی چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے خیال ہی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ نہیں صاحب ایک خیال کے ماقع جانا ہے کہ ہم نے جان دینی ہے وہاں جاؤ اگر ایسا موقع آ جائے اور کہا جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھروں کو چھوڑ کے نکلنا ہوگا ندانے گنج میں جانے کے لیے تو گھروں کو چھوڑنا ہوگا تو جو گھر ہے اس میں ہزار قسم کی جازبویتیں سنتی ہوئی ہوتی ہیں گھر کے چھوڑنے کے بعد ہی کسی چار دیواری یا اینٹ اور پتھر کو چھوڑنا نہیں ہے اس میں تو کیا جازبیت ہوتی ہے گھر کے نام ہی ہوتا ہے دنیا بھر کی ساری है اٹریکشن جو घर ہوتی नाम وہ ساری گھر کے نام کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یہ چھوڑنا پڑے اور جان دینی پڑے تو یہ ہے کا یہ سورت ہو جائے تو جن کا وہ ایمان نہیں ہے اس انداز کا وہ یہ کچھ نہیں کریں گے اس تخت اوپر وہ پورے نہیں اتر تک بناؤ نہ ہوں فالو ماں یو ازون دہی نہ کا نہ خیرندہ اگر یہ اپنا انداز وہ پیدا اپنے اندر کر لیتے جو پہلے ہم نے کہا ہے اپنے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جاتی نگاہ میں نفسیات میں کہ ان فیصلوں کے خلاف دل میں بھی کوئی گرامی پیدا نہ ہو تو کہا پھر یہ لوگ یہ جو آواز آتی اس کے اوپر کشا کشاں رواں دواں رقص کرتے ہوئے میدان جنگ میں چلے جاتے اور اگر یہ کیفیت یہ ہوتی تو لطانہ خیر الم ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا میں نے جیسا کیا تھا کہ خیر کا لفظ کتنا جامعہ قرآن استعمال کرتا ہے مانے تو ہم نے ان چیزوں کے نیکی کر دیا اور پھر نیکی کی ابتدا تو آپ کو پتا ہے نا مجھے سال بھر کے بچے کو دراتی ہے اماں رونے والے کو او نیکی آئی پہلے دن سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہوا آیا کسی قسم کا نا بھی ہو تو آپ دیکھتے ہیں یہ تصور کتنی جگہوں کے اندر آ جاتے ہیں وہ خیر ہے یہ تو یہ تو اختیارات کی وسطیں ہیں یہ تو وعدہ ہی کا یہی ہے انسان کی ذات کی اختیارات کی وسعتیں اس سے ہوتی چلی جاتی ہیں اس عطا سے اس زبر سے اختیار والدہ ہوتا ہے انسان کے اندر یاد اچھی جاتا ہے یہ وہ فال ہے یہ وہ سامنے یہ وہ پتھروں کی دیوار ہے جس سے ٹکرانے کی مجبوری سو کی رفتار دگنی ہو جاتی ہے ندی کی اس لیے اپنے کے لیے خیرارم کا مادہ جو ہے جو استعمال کیا ہے لے سی جاتی اس مقابلے میں ہوتی ہے چٹا بازار یہ نظر آتے ہے کہ کسی کی عتاہیت کر رہے ہیں اپنے ارادے سارے جتنے بھی ہیں ان کو اس کے پیچھے کر رہے ہیں سر اندر کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ کہ یہی جو طریق ہے یہ پروسیس ایسا ہے کہ یہ چیز کرو اور اس کے بعد دیکھو تمہارے اخیارات کی وجہ سے کتنی بڑھتی چلی جاتی خیر رقم کس طرح سے بڑھتی ہے شب و تمہاری ذات کے اندر اس قسم کا سوبھاؤ پیدا ہو جاتا ہے استحکام پیدا ہو جاتا ہے اس قسم کی سالڈیفائی ہو جاتی اس کے بعد آپ دیکھو کہ یہ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے وہ جو مثال کے ذریعے دھیان کرتے ہیں دودھ میں بھی مکھن ہوتا ہے لیکن کس شکل کا وہ ہوتا ہے وہ بھی پانی کے ساتھ ملا ہوا اور پانی ڈال دیجیے دی اس کے اندر وہ ملا ہوا اس کی اپنی الگ بات ہوتی نہیں ہے ذرا دلو کہ اس کو ٹکراؤ سے تمب سے تلاٹر سے اس مکھن کا پیڑا بنا لو اور اس کے بعد اس کو دن بھر پانی میں چھوڑے رکھیے جو ایک ذرا بھی اس میں سے ہوگا کیا ہوا ہم کبھی ہو گیا انسانی ذات کی کیفیت یہ ہے موجود ہر فرد کے اندر ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دودھ میں اس کی دہنائی ہوتی ہے دہنیت ہوتی ہے مکھن ہوتا ہے دودھ کے اندر کا مکھن نہ مکھن کو پتہ ہوتا ہے نہ موجود ہی نہ دیکھنے والا اس کو محسوس کرتا ہے پانی ڈالا اور وہ بھون گیا لیکن یہ وہ اس کے اندر سے مدانی میں جو, جو روکا جانا ہے نا اس کے بعد پھر جب وہ ابھرتی ہے وہی دوہریت اور پھر وہ ایک مکھن کی شکل میں سالڈ ہوتی ہے پھر وہ کسی کوئی پانی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا وہ اشبدا تصدیق کا کیا الفاظ رکھتے ہیں ڈوم جائیے ایک آج اس کے لیے کلاس کی ضرورت تھی عزیزہ لینا یہ نصاب کی کتاب ہے ایک ایک لفظ جو ہے پتن کتنے پیریز لینے کی کتاب ہے. خیر الدا تصویر میں غلط نہ آئے نہ ملنا دجرم عظیم یوں پھر یہ کر کے بتاتے دیکھتے کہ پھر ہماری طرف سے کس قسم کا اجر ملتا پھر وہی بات آ گئی آگے یہ دیکھا آپ نے یہ عظیم کا لگ پھر ہمارے ہاں بولا جاتا ہے عظیم بھی آزم بھی عظمت بھی تعظیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیل میں کیا آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جس کے معنی کے ہیں یہ جو ایمزو مین کا مادہ ازم جسے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہم تو اس کی داد دیں گے یہ جو اور ہڈیاں ہیں یہ ڈھانچہ جو ہے جو سہان جو ہے یہ بنیاد ہے آپ کے سارے قسم کی اسی کے اوپر یہ ساری عمارت قائم ہوتی ہے جس قسم کی یہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی اسی قسم کی آپ کی سارے جسم کی توانائی ہوگی یہ جو وہ شہر کہ جس کے اوپر دوسری چیزوں کی عمارت اٹھے وہ ہے جسے کہ ایمز ہوئے نیم کہتے ہیں جسے بنیاد کہتے ہیں یا ہڈی کہتے ہیں عظیم وہ شہر ہوتی ہے جو بنیاد کی طور پر مضبوط ہو عظمب کے نام ہے بنیادی مضبوطی کسی اور یاد آ بات خران نے خدا کے لیے کہا حوال علی العظیم آہا ہاں ہاں ہاں ہے صاحب تو ایک طرف کیسی تو اس کی علیم اور یہ ہے کہ انتہائی بلندیوں کے اوپر ہے اور کائنات کی بنیادی بھی اسی بات کے اوپر ہے عظیم بھی ہے علی بھی ہے کس قدر متضاد دو کے ساتھ لائے ہے قرآن کا ہے اور کسی عمارت کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہترین چیز جو ہے اس کے لیے کہنا یہ ہوگا کہ بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس کے اوپر تین سو فٹ اونچی جو منزلیں ہیں بیس تیس چالیس چالیس منزلیں ان کے اوپر اٹھ گئی ہیں جو عظیم نہیں وہ علی نہیں ہوتا سکتا تو ایک منزل کی بھی, وہ بھی تک جو بنیاد کی ہے ڈھانچہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ ہے عظیم سخان بنیاد آپ سمجھ لیجیے آپ نے عظمت کیسے کہتے ہیں عظیم کیا ہے آزم کون کا ہوگا خدا کو عظیم کیوں کہا گیا ہے کہا کہ یہ چیز کرو تو ہم تمہیں اجرن عظیم نہ دیں گے وہ سیب بنیاد میں تمہاری مضبوط ہو جائے گی اس کے پاس اور بنیاد تو حرام کی انسان کی ذات پر ہی ہے اگر اس میں تصدیق کی کافیت آئے ہی سب آپ ہے اس میں مثبت ہے وہ پازیٹو ہے وہ مضبوط ہے وہ موتم ہے وہ اس کے عظیم ہونے میں شرا کیا ہے اگر اس میں انتظار ہو وہ ریت کی تھی چیز وہ ذرے ہوں الگ الگ وہ عظیم ہو ہی نہیں سکتا عظیم کے لیے تصویر کی ضرورت پیتا ہے تو کہا کہ اس سے یہ ہے کہ کا بڑی محکم ہوگی اور یوں تمہیں وہ اجر ملے گا جسے اجرن عظیمہ کہا جائے گا ٹھیک ہے بنیاد مضبوط ہوگی کیا یہ اس مثال سے یہی سمجھا جائے کہ ایک مقام کے اوپر یہ جامد طور پہ کھڑی ہوگی یہ شاید جس کے متعلق کہا ہے کہا نہیں مثال یہاں تک یہ بنیاد کا مضبوط ہونا شرارت مستقیمہ جامد نہیں ہوگی چلنے والی شہ ہوگی سیدھے راستے سے توازن بدوش منزل کا تعین ماجود ہے اس قدر محکم ہڈیاں ہیں اس چلنے والے مسافر کی کہ کہیں وہ تھکنے نہیں دیں گی اس کو چلا جائے گا وقتیں اتنی ہیں اس کی خیر اللہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی اور بھی ہیں تو وہ کہے گا جس نے یہ ہاں امتحان پاس کر دیا ہوگا جو جی ایسے ہو گئے اور جا سارے کی ہے ابھی کیا بات کیا جاتا ہے اور بھی ہے ملا مستقیم اس صراط مستقیم جس جو ہے پھر وہی بات ہو گئی انفرادی چیز ہے کوئی ہمارے یہاں تو جو راستہ ہی نہیں چلے اس کو کیا پتا ہے جس راستہ کو کیا ہوتی ہے منظر کسے کہتے ہیں پانچ وقت کی اجتماعی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں بعد جماعت نماز کا جیسے بڑا سواب ہوتا ہے کرم تو وہ رہ جاتی ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں سو گنا ثواب پھر با جماعت پڑھنے سے وہاں ثواب وہ انٹری ہوتی رہتی ہے ان کے یہاں وہ چیزیں جو تھی تو یہ بڑی عظیم ہے صاحب یہ وہاں ہم بھی جا کر تو احمد اثرات المستین سہلی دعا ہر رقب میں مانگ کے چڑے آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس کی یہ نماز ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے سارا مسئلہ یہاں آ گیا کسی نے کہہ دیا کہ سر بھی اس نے کہا ٹھیک نماز ہو گئی کسی نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے اس نے کہا تمہارے ہاں اس فرقے کی روح سے نماز ہو گئی دونوں کی اور دونوں گھر کو چلے آئے یعنی تو آدم مطلب کی موت جانی آئے گی یہ اسٹیشن سے ٹکٹ دے کے پھر کار آ اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد پھر چلے گئے ساری عمر پلیٹ فارم میں خریدنے سے پھر آتمرفت کی پہلا مسئلہ یہ اور پھر اگلا مسئلہ جس کی صرف بگل ہوتی ہے کہ عام باروچی کہنی چاہیے کہ خوش ہوتے ہیں مناظرے کے بعد اب تو ہوتے نہیں ہمیں پتہ ہے مناظر ہے نا ترا یہ انفرادی چیز تھی نہیں سنئے کہاں کیا سرال اس کے بعد تشریح کرتا ہے یہ کیا ہے سرحد مستقیم یہ ایک کارنہ چلا جا رہا ہے ایک کافلہ چلا جا رہا ہے انفرادی طور پہ ایک مسافر کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک کافلہ ہے یہ جو کچھ کر لے گا اپنے اندر یہ تبدیلیاں کے جان تک دینے کے لیے رکھا فرحاں بھاگتا ہوا چلا جائے گا خیال لحم اشد و تصویتیں والی کیفیت اجر عظیم کی کیفیت مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے تقویت آتی چلی جاتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی جائیں ہیں چلی جا رہی ہیں پائے کے لیے مسلطیں بیٹھنے کے لیے کہا کے مستقیم دکھائیں گے ہم کیا یہ اکیلا مسافر چلا جائے گا سواری نہیں سفر زندگی تو کاروار کے اندر شامل ہونے سے ہی ہو جائے گا یہ دین ہے تمہیں سراطمین سے ہوتا کیا ہے وہ نہیں یوکل وسولا جو عقائد کرتا ہے اس طرح سے اب میں نے ہر سر بھی اللہ اور رسول کی عدائت سے مراد کیا ہے جس نظام کی جو قرآن کے مطابق کام ہو رہا ہے جو اس کی عطایت کرتا ہے اس کی تحیر کیا ہو جاتی ہے کنیا عزیزالم مذہب اور دین کا پک کا مالا انہما والے اس کی تنہائی ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے جو دعا اس نے کی تھی نسکراتن لڑاتا انمتا وہ راستہ جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں جن کو زندگی کی کچھ سواریاں نصیب ہیں اس نے کہا کہ ہے یوں عط کرو کہ دل کے اندر بھی کوئی گرانی ماسوس نہ اور عقائد کی انتہا یہ ہے کہ جان دینے کے لیے بھی بلایا جائے تو رکھ پاؤ ہر ہاں وہاں چلے جاؤ اس کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد ہوگا کیا کہ وہ راستہ ابھر پر سامنے آ جائے گا ہدایت کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ابھر کر سامنے آ جانا تو ابھر کر سامنے آ جائے گا جس راستے سے چلنے سے پھر کیا ہوگا کم اس کے اندر جا کے مل جاؤ گے اکیلے مسافر کو تو راستے میں ہزار ڈر ہوتے ہیں زندگی تو کارواں کے اندر چلتی کس کارواں کے اندر شریف ہو جاؤ گے کس کارواں کے اندر مال نہینا اناملاہ ادہین جن سے خدا نے اپنے انعباد کیے اس کارواں میں شریف ہو جاؤ گے صح. کیا کون سے لوگ ہیں یہ ندی جینا و صدیقینا کاروان دیکھیے تھا جس کے اندر سلارے کارواں انبیاء کی جماعت چلی جا رہی ہے صرف صدیقین کی جماعت ان کے پیچھے ہے تو وہ صدیق جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو امر سے ست کے پیچھے ہے وہ صدیق جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو امر سے سچ کر دکھایا توہراج ہی جماعت چلی جاتی ہے جن کے ذمے پوری اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی ہے اور کا جالنا کو اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرو شہدا ہو جائیں گے لیکن یہ کون لوگ ہیں یہ جو ایسا کر سکیں گے صالحین جن کی اپنی صلاحیتیں بیدار ہو چکی نہیں یہ ایک چلا جا رہا ہوگا جس کے اندر تم مل جاؤ گے کتنا پریکٹیکل پروسیس کتنا حسین نقشہ ہے زندگی کا مارتی تو تنہائی ہے مسافر کو کارواں کے اندر مل رہا ہے لیکن افراد کارواں کون ہیں جن کے اپنے اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے جنہوں نے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کی ہوئی ہے ہر فرض ان میں سے اس قسم کی صلاحیتوں کا مالک ہے پھر یہ اپراد مل کے ایک کارواہ بنتے ہیں بڑی عجیب چیز ہے صاحب یہ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ تو پھر مثاف کی بات ہے فرد کے اندر یہ تبدیلی جہاں تک تب نظر آتا ہے کہ زندگی ایک انقرادی ہے ہر فرد کی اپنی ذات کی اس کے اندر یہ نشو ووا ہوگی تو اس میں تبدیلی آئے گی فرد کے اندر یہ تبدیلی مقصود بھی ذات نہیں ہے اس لیے تبدیلی کی ضرورت ہے کہ قسم کی اس قسم کی طاقت پیدا کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس تاروان کے اندر جا ملے کہ جو منزل مقصود کی طرف چلا جا رہا ہے ان کے ساتھ جانے میں تھک کے نہ بیٹھ جائے اتنی اس کے اندر اپنے اتنی توانائی آئی ہونی چاہیے تو کی کیس بھی آپ کو بتا اسلام کے معنی عربوں کے ہاں کیا ہوتے تھے وہ چار گھوڑے جو اس طرح سے وہ چلے کہ ہر ایک کا قدم یساں طور پر اٹھے یکساں طور پر اس کو تعالم کہتے تھے وہ اپنے اس جماعت کے اندر اتنی توانائیوں کے مالک یہ افراد ان کے قدم اٹھیں قدم اٹھیں یکم پڑھیں منزل ایک سرار کارواں ایک قافلہ کے افراد نے یہ کیا کیے ہر فرد ان میں سے اتنی صلاحیتوں کا مالک اٹھیں تو پھر قدم اس طرح سے اٹھیں پھر کوئی آرمی اور فوج جا جا جاتی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ان کی روایت کو مستحکم بنائے ان کی ہاں یہ روایتیں بھی کام کریں ان کو بھی چلتے ہوئے دیکھیے کہ انارکڑی جی جو چلے گئے ہوں گے انہوں نے چلنے کیا پر. نہیں کریں جی انارکڑی میں نہیں یہ جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پیشئے. کہ پیچھیے میدانوں کے اندر چلنے والوں کی تفیعت کیا ہوتی ہے ڈھاگر مچی ہوئی ہوتی ہے افرات ہوتی ہے نفسا نفسی ہوتی ہے ساتھ. کسی کا قدم دوسرے سے نہیں ملتا ڈاکٹر کی تعداد کے اندر ہوتی اس کارواں کے اندر اس طرح کے شرکت ہر فرد اپنے طور پر ان صلاحیتوں کا مالک ساری صلاحیتوں کو لے کے کاروان کا فرد بنے گا پڑھا نہیں کرے گا یہ جی. اور مدد دور ہو رہا ہے دیکھا آپ نے دونوں کا कैसा کیسا ہوں یہ بھی نہیں ہے کہ قرض اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے یا نہ پیدا کرے اس اپنی کی اپنی اخلاقی حالت کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو پارٹی کے اندر شامل ہو جائے جیسا کہ ان پارٹیوں میں بھی شامل ہونے والی بات ہوتی شامل ہو جانا چاہیے سر بالکل نہیں. فرد کے اپنے اندر یہ چیز ہونی چاہیے پھر وہ اس فارمر کے اندر شامل ہو کیا بات کیا جاتا ہے اس کے لیے ہے کہ پھر پارسی میں کہا جاتا ہے اس دن حمل نہیں ہو سکتی تھی. زندگی انجم و نارا نگہدارے خدا ہاں زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو اپنی ذات کی خدی کی نگہداشت کی جائے گی لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مقصود ہے اس کو آپ نے سمر جلا کے اپنے ہی اندر رکھے نہیں انجمن آ را. یہ کرنے کے بعد خدمتوں کے بعد یہ جنمت نہیں آئے گی اسے اجتماعی زندگی کے اندر آنا ہے اور اگلی مثال ہے اے کے, کے آئی با ہمارا بے ہما سا کیا سمجھاؤں کیا بات ہے کافلے کے اندر چلنے والے اپنی ذات کا جہاں تک تمہارا تعلق ہے وہ ہو کہ تو بے ہما ہے جیسے تم نے اپنی ذات سے اپنے بھروس سے اپنے اعتماد پہ چلنا ہے اپنے اندر یہ کیفیت تو تمہارے کی پیدا کر سیلف کانفیڈینس اتنا تمہارے اندر ہو تو گویا میں نے ہی تنہا جانا ہے منظر تک لیکن با ہمارا ہو چل کافلے کے ساتھ بے ہماشا با ہمارا یہ ہے اسلام ابھی دان من زندگی انجمانا نگے دار خدک اے کے در کافل آئی با ہماشا بے ہما شاؤ با ہمارا یہ ہے سراج مستقیم اس سے ہوتا کیا ہے یہ اس کارواں کے اندر جا کے شامل ہو جاتا ہے جو کارواں مشتمل ہے ان حضرات سے کہ حضرات انبیاء اے احرام چلے جا رہے ہیں سانارے کارواں ان کے ساتھ کا صدیقوں کی جماعت ہے سب کی جماعت ہے صالحین کی جماعت ہے اس کارواں کے اندر جا کے بھی شامل ہو جائے گا یہ کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے نظام آگیا گیا پورا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دور میں اس آیت نے کیا مصیبت پیدا کر دی کے دور میں تو گدرو میں ہی تصاً ہوتا ہے کسی اسی سے ہزار گمراہیں پیدا کی جائیں گی کسی قرآن یہ دعویٰ ندیوت ہوا ہمارے ہیں پنجاب میں بنیادی زمین یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیے صاحب قرآن نے کہہ منگی تو اللہ اور رسولہ صاحبہ عنا ملّہ اور احمد نبی نا ورثی کی نا تو جو عقائد کرے گا خدا و رسول کی اور وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جن کو خدا نے انعام کیا یعنی انبیاء سدید چودہ صالحی تو کہا کہ یہ پھر جو انبیاء کا ہے تو پھر وہ نبی ہو جائے گا اندازہ کر دیا کہ ہم نے ایسے عطایت کی خدا و رسول کی کہ ہم نبی ہو گئے کی دلیل کے گے مین نبی لکھا ہوا اس کہ وہ آ, ان کے نینا ملا وال نبی من سبیس نو چودہ اگست والے ہو گئے عطایت خدا و رسول سے یہاں بات یہ دلیل میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وقت طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلے ہوئے چار تین اس کا کون ہے افسوس اس چیز کا آتا ہے کہ نبی کا جو انقلاب آخری مشن قرآن نے دیا تھا اور جو مقام اس نے بتایا تھا اے سب پہل کا انجوش کیا متا شوق بتا کرنے والا افسوس یہ ہوا کہ اس قسم کے دعوے داروں میں ان تصورات کو خاص میں ملا دیا تھا اب تو یہ ذہن میں آ گیا کہ وہ, وہ نبی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کارکے کیا جاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیسے وہ اس سے بھی پہلے وہ کہہ گیا تھا کہ ابن مریم روا کرے کوئی بھی یہ ہے میرے دکھ کی دعا کرے کوئی محمد کے دکھ کی دعا کرنے والا تھی وہ بس جب بھی ہے اپنی دعائیں کر کے اپنی روڑیاں جوڑیاں آ گئی نا جن میں دلکش نہیں سنا چپا چپا زمین لکھا روپیہ نہیں نکلنے ہم تو وہاں کے رہنے والے تھے نام بھی غلام احمد جی جی ضرورت نہیں ہے اس میں زیادہ جانے کی صرف اتنا صاف کروں گا مغال جہاں دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ نبی بن جاتا ہے مالہ زیننا میت جو ہے ساتھ ہونا ساتھ ہونے کے لیے کتابوں بن جاتا ہے اس طرح مستقیم پہ چلنے والا جو ہے یہ بھی کراطے مستقم وغیرہ سن چلیے تو ساتھ یہ, یہ ما کا جو درد ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے خدا نے اپنے مطابق کہا ہے ہوا تھوڑا خدا کی میت جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو تو اگر میت سے انسان وہی ہو جاتا ہے تو ہر فرد میں ہر انسان خدا ہے اور ان ما صادری چلیے سارے کے ساتھ نہ گئی اللہ صادرین کے ساتھ ہے میت ہو گئی نا صبح ہے تو اگر نیت سے کسی کی وہ ماللہ جی نہ ہیں نیت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہو جانا اس سے وہی ہو جاتا ہے اگر کسی کے ساتھ ہونے سے نیت سے وہی ہو جاتا ہے تو پھر نبی تک جو رک گئے کبھی ٹھیک ہے سالے ساروین بھی ہو سکتے ہیں شہدا بھی ہو سکتے ہیں سب جیقنگ بھی ہو سکتی ہیں نبی بھی ہو سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھی اگر صاحب وہاں تم جو کہا ہے نیت میں خدا کیا نہیں ہو سبھی نیت ہی شردا سے اور وہاں تو اور چیز بھی ہے جہاں سراط المستی کو کہا تھا نا نیت کے بھی اس نے کہا کہ انا, انا ربی علاثرات مستقیم قرآن میں یہ ہے میرا رب بھی المستقیم پہ چل رہا ہے تو جس راطم المستقیم سے تم کرو میت خدا کی نصیب ہوئی رب بن گیا بنا وہ چنانچہ ان میں سے بعد میں وہ عبد الفیز چیرا چوری بنایا ہوا انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا ٹھیک ہے ابھی بھی فارغ لگا ہوا دلیل ملازہ سماؤ کسی کے کارنہ میں کسی کے ساتھ فری کے کارنہ ہو جانا پڑدے کارواں ہو جانا اور سمجھنا یہ کہ صاحب جو اس نے کاروان میں شریف ہوا سالار کاروان بن گیا کیونکہ کاروان کی میت جو نصیب ہو گئے اور دور جانے کی ضرورت ہی نہیں عجیبان عجیب غریب چیز ہے یہ کتاب تو میں کیا کروں اس میت سے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے وہ نبی ہو جاتا ہے نیت سے ہوتا کیا ہے یہ جہاں تک میں ابھی کرے ہیں اور وہ بھی اتنا ہی پیش کریں گے آپ کے سامنے وہ خود اس کی تفریح کرتا ہے وہ ہنسو میں ادا کا رسیدہ کتنے اچھے رسید ہوتے ہیں یہ لفاقت ملتی ہے ان سے تو پوچھو تو میں میرے تو یہ ساڑھے پیار ہی آئی لو ابھی جانے مانے ساری بات یہ ہے کہ کس سے ہم نے چھوڑ دیا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے جن کے سامنے پیش کیا انہوں نے بھی کبھی اٹھا کے نہ دیکھائی کاشتوں کے پوری آدھی پڑھ کے دیکھیں پولیس نوعیت کے معنی کیا ہیں تو ایسا ہے ادیم کیوں نظر آتا ہے اس کے سامنے سارے تو انہوں نے آ کچھ بھی کرنا ہے سارے دروازے نے بند کیتے بہت ادا تھا رفیقہ رفاقت چیز ہوتی ہے انتی. اور اس جانچ افطوز نے یہ انسان اور خدا کا تعلق بتایا تھا عزیزہ نے من نیت سے خدا ہو جانے والی بات نہیں تھی زندگی کے آخری سانس نبی لگی ہے تم صدمہ سلم نے جو کہا تھا بال اوور رفیق الا وہ رفیق اور ایک اعلیٰ کا وقت اس میں اضافہ کر کے انسان اور خدا کے درمیان تمیز بھی قائم رکھی یہ رفیق اعلی ہے یہ رفیق حد ہے ادنا ہے بس یہ فرق ہے, رفاقت مطیب ہے, صاحب. رفاقت ملتی ہے سمیر. چار باہوں والا آدمی ہونا چاہیے سن پتہ نا پنجابی یہ باہوں والا کہ میرفقت رفت کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیوں نہیں یہ ہے رفاقت اور یہ وہ چیز ہے جس کے سہارے پہ انسان اس طرح سے ڈالتا ہے یہ نکیز ہوتی اس صرف آزت جاتی ہے عربی زبان کے اندر کس حصے کا جلال ہے نا قرآن میں یوگی کی آیت کے اندر یہاں تک عید ہوگی رقاصت یہ مرتی ہے ایسے بڑوں لگ جانیاں ہیں اس قاصلے میں پھر اس کی عصیت یہ ہوتی ہے وہ حسن اور لائے کا رفیقہ زیادے کا فضل من یہ ہے جو اللہ کی طرف سے کہ فضل کا نفل بھی جو غریب ہے وہاں ادر کہا تھا یہاں فضل کہا ہے اگر عدل تک کی چیز ہو سکتی ہے آگے جو چیز ہے نا جس کو اثران آپ کہتے ہیں تو فضل میں شامل ہوتا ہے کمیاں بھی پھر جو ہے اس فرد کی جو کارواہ کے اندر شریک ہو گیا کئی اس کی کمیلی, کمیاں جو ہیں اس رفاقت سے پوری ہو جاتی ہیں جو کارواہ میں شرکت کے ساتھ اس کو حاصل ہو گیا کمی پوری ہو جاتی ہے بیسیکلی وہ چیز ہونی چاہیے اندر تو اس کے بعد جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے وہ کمی اس کارواں میں رفاقت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے یوں شری کے کارواں ہونا دین ہے عزیزا من من منہ مذہب ہے کتھا دل رہا اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک وقت میں ہوئی تھی کسی دوسرے وقت میں ہوئی میں صرف کروں گا عبیضا نے من قرآن کے الفاظ ہوتی ہے عدیم یہاں آیا ہے عید کے وزن کی اوپر یہاں ہوتا ہے مسلسل مستقل اسی انداز سے وہ چیز کرتے رہنے والا اس کا علم یہی نہیں تھا کہ چودہ سو سال پہلے کے افراد کے اندر اس نے بات کہہ دی قیامت تک کے لیے مسلسل اس کا یہ علم ہے اس کی بنا پہ مجھے بات کہتا ہے کہ یہ چیز افراد اپنے اندر پیدا کرے اس کے بعد شریک کارواں ہوں ان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ کارواں کے رفاق رفاقت جو اس کو نصیب ہوگی اس کے اپنے اندر کئی ریفیشنسیز جو ہیں تو وہ بھی ساتھ پوری ہوتی چلے جائیں گی اور یوں یہ رواں دوا کاروان انسانیت صاحب منزل آگے بڑھتا چلا جائے گا اپنے نسب کی طرف پہنچتا ہوا اور پھر قرآن کی روح سے تو جنت بھی تو آخری منزل نہیں ہے اس کارواں کی وہ تو راستے میں سانے کا مقام ہے وہاں بھی اس نے کہا یہ سالو روم بہن آیا ان کی پریشانیوں کی سرچ لائٹ ان کو اگلے راستے دکھاتی چلے جائے گی یہ سرات مفتین ہے اسے سرات حمید کہا ہے لیکن یہ چیز حاصل کیسے ہوگی اس سرات سے کی طرف کرنا اس قسم کے حسین شداب کارواں کی میت اور رفاقت میں ہو جانا کس طرح سے یہ چیز ہوگی گانے میں پروگرام دے رہا ہے قرآن پھر وہی بات جو میں نے اب کی تھی ٹیسٹس کا ہے تو وہی میدان جنگ یا کیا یہ لذینہ آمن ہوں خبوں پروگرام کیا ہے وہی مومن کی زندگی کوئی ابھی سے جب جہاد ہو رہا ہے تو اس میں شامل ہے جہاد نہیں ہو رہا ہے تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے حضور خبرو ہزراسن امن کا بھی زمانہ جس وقت ہے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ اپنی حفاظت کے پورے سامان اپنے ساتھ رکھو یعنی یہ انداز بات کہنے کا ہے خروح ہزرا سنگ جیسے یہ کہ شمشیر کے قبضوں پہ فاطرت کو جیسے کہتے ہیں یعنی اتنی دیر کی نہ ہو جائے اس وقت آپ کو ڈھونڈنی پڑے کہ کہاں ہے شمشیر اور کہاں ہے اس کا قبضہ اپنی حفاظت کے سامان اس طرح سے تم تیار کرو فاصل کی قوتیں اس مستعدم قدر کو توڑنے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے حفاظت ہر وقت تیار کر اور وہ جو دوسرا سولہ امفال میں ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر اس قسم کے گھر باندھ کے رکھو تم رسالے رکھو اس قسم کے جرپ نہ ہو کہ تمہارے دشمن اور خدا کے دشمنوں کے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکو سزو سزرا تم اور اس کے بعد پھر جب بل بجے وقت آئے آواز آئے ہم لیا اگر یہ ہو کہ نہیں صاحب دو چار بٹالین صرف جائیں گی دو چار کمپنیاں جائیں گی یہ ہو کہ نہیں پوری وار لگی ہوئی ہے پورے کا پورا ڈویژن حملہ کرے گا ڈویژن حملہ کرے گا اور پھر اس بات کیا ضرورت ٹکڑیوں میں بڑھو چوری کی چوری جماعت کی ضرورت ہو وہ آگے بڑھو یہ ہے وہ اپرادھ کاروار یہ ہے وہ کافلا جو اس طرح سے راستے کی ہر طرح خطر وادیوں سے محفوظ اور مسون گزرتا چلا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنے اندر یہ صلاحیت رکھے ہوئے ہیں ان پر مشتمل یہ کارواں ہے کیفیت یہ ہے کہ حفاظت کا سامان ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور تیار بیٹھے ہیں سینا یا سے باہر ہے دم شمشیر کا ایک آواز کے اوپر جسروں کے متعلق کہا جائے گا وہ بات کرتے وہ آگے بڑھ جائیں گے فکریوں میں جمعیت کی جمعیت یہ ہوگا لیکن یہ دوسرے لوگ جن کی یہ کیفیت نہ ہوگی ورنہ ان کو لمئی لمل لا بت انفابط کو مصیبتوں اعلی صدیہ از نم اطم معذم شہید مرنا سہارو فضل ہے نہ یتو گنہ سہ لم کر تم بہنا تونا یا نہیں تم تم آم پا پودن ہر کہا آؤ اور دوسری جہنیت والے تمہیں بتائیں خبر کیوں نہیں موقع پرس تبیعت یہ کہ یہ آواز آتی ہے تو بجائے سے کیا کیفیت یہ ہو کہ اسل کے آگے چلیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ موقع ایک آ جہاں ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل سوالیہ کا ٹیسٹ کر سکیں گے کہ وہ کس پیمانے پہ, پہ پورا اترتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ خود اپنے پاؤں بھی بوجھل ہو جائیں گے کہ کہاں سے یہ موت کی آواز آ گئی اور دوسروں کو بھی پھر یہ چیز کہیں گے کہ نہیں بھائی خانخواہ کے لیے موت کے منہ میں جانا تو یہ بات ہے بھائی یہ کیفیت پیدا ہوگی ان کی ان کی کیفیت یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہیں کر رہے ان کیفیت یہ ہے کہ بوجھ لوڑ رہے ہیں تو اس میں ہی رہتا دوسروں سے بھی یہ کچھ کہیں سب اس کے حساب سے ہم آ گیا جائیں یہ رہ گیا وہاں اگر تم نے کسی طرح سے کوئی بتائی کچھ تکلیف پہنچی ست ہو گئی یا کوئی اس قسم کی تکلیف پہنچی اور یہ لگے گی چراغ جلانے سب سے کیا دیکھا ہم نے کہا تھا نا نہ جانا دیکھا کیا اشروع یہ حالت ہوتی ہے ان کی ہم نے بتایا کہہ دیا تھا پھر پھرے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں کسی کی دیکھ لیا نا وہاں جا کے کیا چلیں گے وہاں یہ تکلیف ہو اور اگر تمہیں فٹابندی ہو گئی بہت کچھ حاصل ہو گیا تو اس کے بعد ان کو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ کاف چلے گئے ہم جاتے تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملتا اور فران کا انداز یہ ہے بریکٹ ایک چیز کہی ہے اس نے نیو بار یہ کہتی ہے یا پھر تمہارے ساتھ ان کا کوئی طلب واسطہ نہیں تھا پہلے اپنے آپ کو سے کہتے تھے تمہاری جماعت کے افراد اپنے آپ کو بتاتے تھے لیکن کیفیت یہ تھی کہ ایسا وقت آیا تو اس وقت اس خیال سے مصیبت آ جائے گی وہاں خود بھی پیچھے بیٹھے رہے لوگوں کو بھی پیچھے رکھا تمہیں کوئی مصیبت آئی بھی کے شراب جلائے اور اگر وہاں تمہیں کوئی کامرانیاں نصیب ہوئی اوزن مراد تم باتے تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم بھی جا ساتھ جاتے ہیں ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا دوسری جگہ ہے کہ پھر آ کے پھر،, پھر عجیب عجیب قسم کے پھر وہ معذرتیں کریں گے کہ صاحب ہم کیوں نہیں گئے تھے خدا اور خدا کی کردم آپ یہ نہیں تھی اصل میں کہ ہم جانا نہیں چاہتے تھے وہاں اور ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے وہاں صاحب ایک جان آپ کے سر اوپر ہزاروں جانے تو سب گفتے صاحب ہاں سوری لکشمی کی دکان پہ بھی آ جائیں گے لیکن اگر مسلم بد جو لوگ وہاں بڑھ گئی تو پھر اس کے بعد بغلے بجاتے ہیں. خوشیاں ہوتی ہیں ان کو کہ بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ یہ خوشی آپ کو معلوم ہے انہیں قرآن کس کیٹیگری میں رکھ رہا ہے یہ ساتھ تھے کیفیت عمل کے وقت میں یہ ہوئی ان کی ہر سلیل اللہ, اللہ یش رول الحیات دنیا کے خاص یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی مساج کو ترجیح دیتے ہیں مستقبل کی زندگی کے اوپر ان کے خلاف لانے پر اسی کیٹیگری میں شامل ہیں یہ اور یہ تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ جو جماعتوں کے اندر رہتے یہ کچھ کرتے ہیں یہ جو آپسی کے ساتھ ہیں ان کے متعلق پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کیا تھا یہ کن سی ہو جائے گی وہ جو شروع میں قرآن نے کہا تھا مل رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ٹھیک ہے فریب ہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نئے آئے ہوں دوہرا دو پھر تو یہ فریب ہوتا کیا ہے اربوں کی ساری زبان تو ان چند چیزوں کے گرد گھومتی ہے نا وہ ایک قیدہ نقلستان چند خبروں کے درخت ایک چشمہ کچھ اونچ گھوڑے کچھ بکریاں اون شمشیر تیر پسان گھوڑا باقی کائنات کتنی وسیع زبان تو جو خدا جیسے مصنف کے ساہکار کو بھی محیط ہو جائے اس کے لیے بھی وہ حامد کی ہو جائے تو ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے اور یہ سو غریب چیز سے گردات یہ خدا کیا ہو کہ ہر لوگوں کے یہاں مہمان آبادی سب سے عظیم ترین سے تم کے یہاں مہمان نوازی ترین کہتے اس کے ان کے یہاں ہاں اگر مہمان کی توازوں میں کچھ کسی قسم تھا تو وہ لوگ باہر قبیلوں کو منہ نہیں دکھاتے تھے شاعر نے کسی قبیلے کے لیے ایک مسرا ایسا کہہ دیا ساڑھ ہزار چیزیں کہے اس سے اگر بات کر لیتے ایک مصرا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ یہاں نواز جیسے نہیں رہے سمجھو کہ ختم ہو گیا وہ قبیلہ زندگی یہ کس چہرہ میں بس رہے ہیں نہ کوئی مارکیٹ نہ کوئی بازار نہ کوئی دکان لگے فریج بھی نہیں ہے تو چیزیں لا کے رکھ لیجیے مہمانوں کی کیفیت یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ بستے ہیں کہ ایک گاڑی سے کوئی مہمان نہیں اترا تو چلو شام تک اب کوئی نہیں آئے گا شہرہ کی بات کخن کس بار کوئی چل رہا ہے اپنے اندر کی متا کی کیفیت یہ کہ کوئی چیز بھی اس میں نہیں رکھی جا سکتی ہے مہمان کو پتہ ہی کس وقت آ جائے مہمان نوازی کی وہ ہے تو کیا تھا ان کے پاس یہی اسٹور کی بھی چیزیں فوٹ کڑا ہے بہت بڑا فریج ہے یہ جب جیتا ہے تب وہ کچھ مشین جیتا ہے تو اس سے بڑا پہلے یہ بکریاں دودھ ان کے اندر بڑا اندر ان کے یہاں بکریوں کے اندر بھی کریم اللہ وہ ہوتی تھی اس کی قیثیت یہ ہو کہ جس وقت بھی جا کر چاہا دو دودھ. ان بکریوں کو وہ باہر نہیں بھی بھیجتے تھے عام طور پہ اپنے خانے کے اردو بھی رکھا کرتے تھے تو پتہ نہیں کس وقت مہمان آئے اس وقت وہ بکری پتا نہیں کہاں ہو جب بھی مہمان آئے بکری موجود ہے جو بھی گیا بچہ بوڑھا عورت اور اس نے دودھ دے دیا یہ ان کے ہاں بڑی متا تھی اور اس بکری کی بڑی قدر تھی اور ان کے ہاں اس قسم کی بکریاں ہوتی تھیں کہ ایک وقت میں اسے گہنے لگے دو چار سے دودھ اتنا بڑی برتن بھر دیا دوسرے وقت میں گئے تو ان کا وہ جو اڈر ہے ہوانہ ہے وہ تو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے لیکن دونوں لگے ہیں تو دودھ چڑھا گئے اب آپ سوچیے کہ مہمان آگے بیٹھ گیا یہی بکری ہے جس کے سہارے میں توازو ہو رہی ہے اس بھروسے میں جا کے اسے دے رہے ہیں کہ اتنا دودھ اس میں سے مل جائے گا اور وہ دودھ گئے چڑھا تو قصیت کیا ہوگی یہ جو اس قسم کی بکری ہوتی تھی خوابے کہتے تھے خدا کے یہ معنی ہیں کہ جس سے اعتماد نہ کیا جائے کسی وقت جذباتی طور پہ موض میں آئے تو پتہ نہیں کتنا دے دے دوسرے وقت میں تمہاری ضرورت ہے تو سارا جو بھی کرا جائے یو خا دہ ولبین یہ ہیں وہ لوگ جماعت کے اندر جن کے لیے کہا کہ اس قسم کے لوگ جن کے اوپر تم بھروسہ نہ کر سکو ان سے تو وہ اچھا ہے نا تو وہ بکری ہوتی نا وہاں ٹھیک ہے کچھ اور انتظام ہم سوچ لیتے دودھ دیتی نا بالکل خوش بھی تو ہو جاتی ہیں جانور کچھ سے بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ کہ ایک وقت میں تو اتنا دودھ دے دے, دے دو دوسرے وقت میں جب بیتا ہے اس کو چڑھا جائے کہا یہ لوگ ہیں خطرناک ہل جو قاتل فیصد بیج اللہ, اللہ دینا یقین نہ رہ جاتے دنیا بلا ان کے خلاف خلافنے جنگ پہلے ہوتا ہے میں جو قاتل تھی سلی ہے یہ دیکھیے اس کو اللہ کے راستے میں جنگ کہا گیا پھر <تصحیح> سجل اور یاز لو کا نوتی ہے حجرن عظیمہ پھر اس جنگ کے اندر وہ شہید ہو جاتا ہے یا فاتے اور منصور واپس آتا ہے دونوں صورتوں میں خدا اجرے عظیم لیتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں جان دینے والا جو ہے اسی کے لیے صرف اضر ہے کاتے لوٹنے والا جو ہے اس کے لیے بھی اضر ہے بات یہاں سے چڑ گئی جنگ کی جنگ کی افیشئنسی تو اور چیز ہے فوجوں کا نہایت ان کا تربیت یافتہ ہونا ڈسپلن ہونا ان کے اندر جذبہ بھی ہونا اصلاح بھی لیٹسٹ ہونا یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں دوسری چیز ہے جنگ کا مقصد کیا ہے بس یہاں آ کے جو ہو اسلام میں فرق پڑا کس غرض کے لیے جنگ لڑی جائے قرآن نے مقاصد متعین کر دی ہیں جنگ کی اجازت جہاں آئی ہے سب سے پہلی دفعہ صوبہ حد کی اڑتیس تھرٹی نائن بائیس بتا انتالیس ٹوینٹی ٹو اوور تھری نائن وہاں اجازت ہے تیرہ سترہ کی زندگی کے بعد وہاں کی تمام تکالیف مسائل مشکلات دشواریوں کو برداشت کرتے ہیں وہ ہے تحمل سے اشتکاوت سے کہیں جھگڑا نہیں کیا کسی جگہ فساس نہیں برتا کی کوئی جلاؤ گھرو نہیں کی کسی کو گاری نہیں نہیں وہاں سے چلے آئے مدینے آئے، نے آ گئے مچے والوں نے پیچھا نہیں چوڑا آپ کو اس طرح سے بجانے کے لیے ایک لشکر لے کے وہاں آ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو زندگی اور موت کا مارکا پہلی دفعہ یہاں جاتا تو زینا جینا جو خات النا اجازت دی جاتی ہے انہیں جنگ کرنے کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ چڑ دورے ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نث حدیم ان حالات میں ہم ان کی مدد پر خاطر بھی ہیں یہ بات پھر میں ارض کروں گا کہ نصف خدا کی کیا ہوتی ہے کون وہ لوگ ہیں جن کے لیے جانے جی جاتی ہے انجو ردون اندہ نہیں کہتی یہ کہ ان کے گھر بار سے ان کو لوگوں نکال دیا گیا جرم کیا یہ جرم کہ ہمارا ہے اس جرم کی برداشت میں گھروں سے نکال دیا یہاں آ کے بیٹھ کہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے کچھ کرمی رہے چنکیوں اوپر چڑھ دوڑے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اس مدافعت کے اندر جہاں اس طرح سے دوسرے سڑ دوڑے وہاں جنگ کی اجازت دی جائے اگلی چیز اس کے اندر ہے اسی آئت کے ساتھ ہی ہے ودولہ دفا ہندہ ہم دا دیں نہ ہوں سواتا مساجد ہو جس پر نہ ہو اس قسم کی دھاندلی اگر روا رکھی جائیں کوئی ایسی جماعت ہوئی نہ جو اس قسم کے مستبت لوگوں کی سرکش لوگوں کی مدافع کر سکے تو دنیا میں تم دیکھو عیسائیوں کے گر گر یہودیوں کے سامنے راہدوں کی خانقاہیں مسلمانوں کی مسجدیں جن سے کوئی بھی محظوظ نہ رہے کے لیے ہو رہی ہے کہاں کے معابد ان کی عبادت عادت کی عبادت کے لیے مسئر کا جو تو آخر میں آیا ہے اپرکی کے لیے نہیں اقتدار کے لیے نہیں دوسروں کو اپنا معصوم مغلوط بنانے کے لیے نہیں ان کی ان چیزوں کی حفاظت کے لیے جنہیں وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس لیے یہ نام دیا ہے محبت کا یہ سب سے زیادہ عزیز یہ چیز ہوتی ہے اپنی ملاقت ان چیزوں کی حفاظت ایک چیز جماعت کے اندر جیسا میں نے عرض کیا ہے اس قسم کا ایلیمنٹ اگر پیدا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کے بعد فوراً ان کے خلاف جنگ کی جائے گی ان کو الگ کیا جائے گا الگ کرنے کے بعد پھر ان سے ماہرات کیے جائیں گے وعدوں کے باوجود اگر یہ اس میں نقشے بدل کرتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں موحدوں, وہ کسی بات تو رہتے نہیں ہے اس صورت میں تو یہ جنگ کی چیز اور اگلی چیز جنگ کی جو ہے یہاں بتائیں یہ یہاں مدینے میں آگئے یہ تو محفوظ ہوگا نقصے میں مسلمان رہ گئے اب سوچیے تو صحیح وہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہ گئے باقی اور ہم یہاں چلے آئے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مکے والے ان داتی ماندہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے تھے اس وقت یہ چیز کی آئی کیونکہ مانا تم داتوں کا توی سلی گندہ ہے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں جانتا کہاں کہا گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا جی ہے مدینے کے مسلمانوں سنتے اب اس حالت میں ہو اس پوزیشن میں ہو تو ان کی حفاظت کر سکو تم سنتے نہیں ہو کیا چیز والنسطین و نثائ و ربنا اخریجنا حاضری اخرجنا من والا وجالنا مند ان کا ولیم وجالنا مند ل کا نثیرہ دل ڈرا رہے ہیں فریادیں ڈر رہے ہیں رو رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بے حد ظلم ہو رہا ہے ہم اس نہیں ہے کہ اپنی کر سکیں یاد نہ ہمارے تو مدد کر کسی کو ہمارا سرپرست بنا کسی کو ہمارا مددگار کر خدا سے یہ سر کر رہے ہیں بات میں سے بات نہیں کلائی اس وجہ نے مان ان سے زیادہ مخلص دعا بھی کسی اور کی ہو سکتی خال خدا کہہ رہا ہے یہ تو لو نا رب یہ مضمون دہائی دے رہے ہیں اپنے خدا کو پکار رہے ہیں کہ مدد ہماری نکال اس ظالم بستی سے ہمیں کسی طرح سے خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کیا مشکل تھا کہ خدا کے لیے کہ ان کو اس بستی سے نکال کے لیے جاتا کیا مشکل تھا ان کی اس دعا سے وہ قبول کرتا دعا سے تو قبول کر رہا ہے پتا کیا کہہ رہا ہے تم مدینے والوں سے کہہ رہا ہے تم سنتے نہیں ہو وہ کس طرح سے گڑ گڑا کر ہمیں پکار رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے اٹھتے نہیں کہ بال کے بوٹے سامنے دہنا پیار ہے تو بیٹھنا ایسا کم نہیں ہوں گا بڑا بار رب بڑا ہوا ہے ما جن کا ماضم دا سنیے تو صحیح بات کیا ہو رہی ہے کہ سنتے نہیں ہو مجمون کس طرح سے فریادیں کر رہے ہیں کیسے جا رہے रहे جس کا ہم سے بڑا کہہ رہے ہیں ساتھوں کے جا رہے ہیں ہم کیا فریادیں کر رہے ہیں تم سنتے نہیں ہو لہرے ہو گئے کیوں نہیں ہو ان کی مدد کے لیے علی میم یہ ہے تصدیق اور دعا کے پاس آ جائیں وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کتنی عظیم بات کو تک چاہیے کیسا کہا تھا کہ میں خلیفہ اس لیے بنا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں راستے میں روکا کروں کسی کیا بھی تم دعائیں کرو وہاں پہنچے وہاں سے وہ پھر مجھے کہے کب رو کیا نہ یہاں بیٹھا ہوا دعا yeah, تم کرو تو میں تمہیں وہ وہاں بیٹھ رہی نہ دوں گا یہی مسئلہ حل ہو جائے یہ ہے ابھی ظالمان جنگ کا دوسرا محل اور یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ وہ مظلوم مسلمان ہوں جہاں اس نے ناوت کی حفاظت میں کہا ہے پہلے کہا ہے سائنوں کے گردے کی ادروں کے سو میں ان کی گراہدوں کی خان کا دنیا میں کوئی بھی ہو انسان ہونے سے انسان جنون جہاں سے آواز دے گا کہ ان سے ظلم ہو رہا ہے اور میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جہاں بھی یہ خدا کا پپاہی بیٹھا ہوا ہوگا وہ کہے گا لبے اللہ میں آیا تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے یہ جنگ کا مب کر کیا ہو گیا ہے نسل کیا کہتا ہے مالک <تصفح> تمہیں کیا ہو گیا میں ویسے سن رہے ہو دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیسے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سے کستا پتار رہے ہیں ہمیں مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو ٹھیک ہے تم اکھ چکنے کے بعد اسے کہا اللہ وینا یقاتلون فی سبیل اللہ یہ ہے ایمان والے یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ولوینہ کفر فات لو نی سبیل تابو سے اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے اور جنگ کا تو وہ جنگ تابو کے راستے میں ہے بات صاف ہوگی افلا بزور شمشیر پھیلا اتنی اتنی منقطع بزور شمشیر حاصل کر کے چلے جائے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کی میں کوئی قرآن بھاگے نہیں دے یہ ہے جنگ سے می ہے کتاب کی شریر اللہ اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ محرکہ بھی ہو جنگ کا کتاب کی شریر کا اوتھا یہی نہیں کہ یہ جو دوسرے جو جنگ کرنے والے ہیں ان کو کرنے دو پکاٹنیا شیخان جن کے خلاف جن کا کا کوئی جذبہ اور ہو جنگ مظلوم کی فریاد پہ پہنچنے والی یہ ہے جنگ اپنی حفاظت کرو مظلوم کی فریاد پہ پہنچو یہ ہے جنگ اللہ کے راستے میں دوسرا کوئی جذبہ بھی اور ہوگا تو جنگ سیت ویل تعاوت ہے جو ایسی جنگ کرے اس کے ساتھ پھر تم جنگ کرو فقادل ہو اور شیتان جتنا قیدت شاطاہ نے کھانا نہیں تم دیکھو گے کہ, کہ یہ جتنی بھی چالیں یہ چلیں گے اس قسم کے وہ تمہارے مقابلے میں بہت کمزور رہیں گی تمہیں اگر وہ تصویر اندرونی حاصل ہو جائے گی اگر کام حاصل ہو جائے گا اپنی حفاظت کا سامان تمہارے پاس ہوگا شاید کا وہ جذبہ ہوگا کہ آواز آئے جانے دینے کے لیے بتیرے خاطر میدان جنگ میں جانگے, چلے جاؤ مقصد جنگ کا یہ ہوگا پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آتا النساء کی آج چھ تک ہم آ گئے ویزا نمانے بات آگے بھی یہی چلتی ہے اس میں اور بہت ہزین چیزیں آتی ہیں اسے ہم آئندہ دستے اٹھا رکھتے ہیں ربنا تقبل سب اب ملنا کن نہ کا